السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا اٹھارہواں لیکچر ہے میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے ساتھ اس کو کو ریلیٹ کر دوں لاسٹ لیکچر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم فیزیبلٹی اسٹڈیز کی بات کر رہے تھے ہم نے مارکیٹنگ فزیبلٹی نمبر ایک پڑھی نمبر دو ہم نے ٹیکنیکل جو فزیبلٹی ہے وہ پڑھی اور نمبر تین پہ ہم نے فائنینشیل فیزیبلٹی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو لاسٹ جہاں پہ ہم تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے جو مختلف کرزاجات کے لئے یا لونز کے لیے اپلائی کرنا ہے واٹ از دیر نیچر اور ان کے سورسز کیا ہیں اور ریسورسز کس طرح سے ایکویٹی کے سورسز کیا ہیں لون کے ریسورسز کیا ہیں اور اگر ایکوٹی بھی ہم نے فائنینس کروانی ہے تو اس کے سلسلے میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں تو ہم وہیں سے جہاں سے یہ سلسلہ ہمیں ختم کیا تھا اس کو شروع کرتے ہیں اور آج ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے جی کہ اس کے پرابلمس جو ہیں وہ ادر دین دس فائنینشل پرابلم کیا ہیں فیلڈ uh, کے پرابلم کیا ہیں پوسٹ آپریٹو کیا ہے اور پری آپریٹو کیا ہے اور اس طرح سے ہمیں یہ ایک جنرل پروفائلز اف پرابلمس کا پتہ چل جائے گا فار اسٹارٹنگ اپ انٹرپرائز نیو انٹرپرائز ان پاکستان پھر جب میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہم ایک انٹرپرائز کو شروع کر لیں گے تو دین ول ڈسکس اس ویریس آسپیکٹس marketing کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم اس کی ہیومن کو اس میں آئی ٹی کا رول کیسے ہم انڈلس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کی بات کی بات ہے لیکن ہم فی الحال جو ہے وی آر ڈسکسنگ دا موسٹ امپارٹینٹ تھنگ ان آر کوس دیٹ از ہاؤ ٹو جو ایکچولی اس کی جو آئیڈیا سے پرسیب کر کے اس کی مٹرلائزیشن تک کے اسٹیپس ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو ایک چیز اور پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ ہماری بہت ہی کم ریشو ہے تقریباً بارہ پرسینٹ ہمارے ایسے رجو کرتے ہیں بینکس کو تو ہم نے اس کی ڈیپرویژن رکھی ہے کہ ہم ایک پورا ایک اس کے لیے جو ایک یا دو لیکچر ڈیوٹ کریں کہ جی ہاؤ ٹو اپروچ بینکس ان پاکستان اور کیسے اس کے پروسیجر کیا ہے تو لیٹس کم بیک ٹو او ٹاپک ہم وہیں سے اس کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہم نے لونس تو ڈسائڈ کر لیے اپنی جو ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر فائنینشل جو ہماری شیٹ بنی اس کے اندر کہ جی ہم نے ایل سی وائی میں کتنی ہمارا لون ہے ہمارا ایف سی وائی میں کتنا ہے ہمارا فکس ایسٹ کے لیے لون جو ہے اس کی مد کتنی ہے ہمارا ورکنگ کیپٹل کتنا ہے اور ہماری ایکوٹی کتنی ہے اس کے بعد دیکھنا یہ ہوتا ہے جی کہ مختلف لونز کے مختلف سورسز ہوتے ہیں مختلف نیگوشیشنز پارز ہوتی ہیں بینک کے ساتھ مختلف بیریئرز ہوتے ہیں تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو اور اپنی جو اس کی ریلیٹڈ ٹرمز ہیں اس کو اس طرح سے نگوسیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ویٹڈ ایوریج آتی ہے جو آخر میں ایک اس کی ایوریج آتی ہے وہ ورکیبل ہو یہ نہیں کہ آپ کا جو ریٹرن ہے مارکیٹ کا پروفیٹیبلٹی کا وہ آپ کا سولہ ہے اور آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سترہ یا اٹھارہ پرسینٹ پہ اکومولیٹ ہو کے آخر پہ بنے ہوں تو اس کا اینالیس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور یہ اینالیسز جو ہے یہ آپ کو اس پہ بھی جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے لون کو ڈسٹریبیوٹ کس ریشو سے کریں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ لون ہیں جو سبسیڈائز ہے یعنی ان کے گورنمنٹ جو ہے وہ رعایت دیتی ہے جیسے ایل ایم ایم جو لوکل مینوفیکچرنگ مشینری کے اوپر لون ہے اس پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو جو لوکل سیگمنٹ ہے اس کو اس کے اندر جو ہے الوکیٹ کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو لیٹ سی جب ہم انٹرسٹ فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ سے لیٹ سی آن دا اسکرین پہلے ہے جی اس میں ہیڈ کے میتھڈ آف فائننس یعنی آپ کا جو ہے طریقہ کیا ہے جس کے آپ لے رہے ہیں جو اس کی جو پرسنٹیج ہے اس لون کی ہنڈریڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں میں نے پھر گزارش کر دوں آپ کی رہنمائی کے کہ اس میں پھر ڈیک ایکوٹی ریشو ہے کہ بیس پرسینٹ یا اسی کی ریشو ہے جسے ایٹی ٹوئنٹی ڈیٹ ایکویٹی کہتے ہیں یا تھرٹی سیونٹی ڈیک ریشو ہے یا فورٹی سکسٹی ڈیک ریشو ہے یا ہنڈریڈ پرسینٹ سیلف فائنینس ہے جو بھی صورتحال ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی انٹرسٹ ہم جس زمرے میں ڈال رہے ہیں اس کی شرح کیا ہے اس کا سورس کیا ہے اور ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے پرپورشن فرسٹ کیا جی ہمارا ایل ایم ایم جو لون ہے اس کی پرپورشن ٹوٹل لون میں 20% بنتی ہے ہم دیکھیں گے جی اس کی جو کاسٹ ایزیومڈ جو ہے وہ کیا ہے 7% جب ہم کاسٹ ازیوم کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ از دا ریٹ آف انٹرسٹ وی آر گوئنگ ٹو پے این ٹو دا بینک ہم جو سالانہ ریٹ آف انٹرسٹ پے کریں گے جب ہم, میں اس کی سالانہ پیمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیے اگر ہم نے 100 روپیہ بارو کیا ہوا ہے تو ہم نے نہ صرف اس کا جو سات پرسینٹ ہے وہ لون پے کرنا ہے بلکہ جو آپ کیپٹل اماؤنٹ ہے سو روپیہ اس کی بھی اکول انسٹالمنٹس میں اکول ایک میں واپسی اس کے ساتھ ہوتے ہے یعنی کیپٹل پرس انٹرسٹ اور اس کے بعد ہے جی جو اس کی ویٹڈ ایوریج ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری ٹو کو فیکٹری تھری سے جب ہم ملٹی کرتے ہیں تو یہ نکلتا ہے جی ون پوائنٹ فور زیرو سیکنڈ ہم آ جاتے ہیں جی شارٹ ٹرم ڈیٹ تھا کہ سسپینڈ فون ون اور اس کی جو ہے لائف uh, تقریبا ایک سال کی ہوتی ہے دین اف یو نیڈ یو کین رینویٹ اگر ہم میں نے جیسے گزارش کیا ہے کہ ہم نے اپنے فائننشل اسٹرکچر میں اس کی جو ہے بیس پرسینٹ رکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ورک کیا سات پرسینٹ شرائے سود پہ تو ہمارا جو اس میں جو ویٹیڈ کاسٹ نکلتی ہے ایوریج جو نکلتا ہے وہ ون نکلتا ہے اسی طرح انٹرمیڈیٹ جو ڈیٹ ہے جو درمیانی مدد کا قرضہ ہے جس کی میں نے گزارش کی تھی کہ تین سال سے پانچ سال تک نارملی اس کی جو ہے وہ اس کی ویلڈیٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں, ہم نے فرض کیا جی کہ اس کی دس پرسنٹ ریشو ہے یعنی ایک پرائیویٹ کاسٹ میں ہم نے بیس پرسینٹ رکھ لی شارٹ ٹرم کی ریشو دس پرسینٹ ہم نے رکھ لی جو آپ کی انٹرمیڈیٹ جو لون پیریڈ کا لون ہے اس کا ہم نے رکھ لی. اس پہ ہم نے جو اسیوم کیا وہ کیا جی کہ آٹھ پرسینٹ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے پر این ایم تو جب اس کا ہم نے ویٹڈ فیکٹر اس کا جو کاسٹ نکالی تو وہ پوائنٹ ایٹ زیرو بنی نیکسٹ ہم نے دیکھا جی کہ لانگ ٹرم جو ڈیٹ ہے اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ پورشنز جو ہیں وہ ایل ایم ایم میں آتے ہیں کچھ ایل سی وائی لوکل کرنسی میں آتے ہیں کچھ ایف سی وائی فارن کرنسی میں آتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور نیڈز تو اس میں اگر ہم نے بیس اس کی پر رکھی ہوئی ہے ہمارے ٹوٹل ہنڈریڈ کاسٹ میں اور نائن اگر اس کا انٹرسٹ ریٹ نکالتے ہیں تو اس کی جو ویٹڈ کاسٹ ہے وہ ون آ جاتی ہے اسی طرح ایکوٹی اکوٹی it could be uh, your own اکوٹی آپ اکوٹی کو بارو بھی کر سکتے ہیں sometimes لوگ جو ہے وہ اکوٹی کو بارو کرتے ہیں نارملی وین اٹ از باروڈ اٹ از آن ویری ہائی ریٹ کیونکہ ایکویٹی کا ریٹ آپ یہ زین میں رکھیں کہ ڈیٹ کی نسبت جب ایکوٹی فائنینس ہوتی ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے یہ ایک یونیورسل پروسیس ہے گلوبل ایک فیکٹ ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ڈیٹ کی نسبت ایکوٹی کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوگا اگر آپ نے otherwise وائز جو جنرل پریکٹس ہے یو آر سپوز ٹو پٹ یور اون ایکویٹی فرام یور اون ریسورسز تو اگر آپ اس کو بھی بارو کریں گے اٹس این ایڈیڈ برڈن ٹو یور پروجیکٹ بٹ سنس وی آر ڈسکسنگ لیٹس سی اٹ ایکوٹی ہے اس کی پرپورشن ہے بیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹوینٹی ایٹی ڈیٹ ایکوٹی ریشو پہ کام کر رہے ہیں جب یہاں پہ بیس پرسینٹ آپ کی ایکوٹی آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 جو ہے آپ کا ہے وہ ڈیٹ ہے اس پر انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ ٹین پرسینٹ ہے اور اس کے جو ویٹڈ ایوریج ہے وہ فائیو آتا ہے اب ہم نے جی فائنلی جب سارے یہ ریٹس نکالے مختلف جو ہم نے سود کو کیلکولیٹ کیا انٹرسٹ کو اور اپنے پرپوشنس کو اپنے تناسب کو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جو لون ہے اس کے مختلف حصے ہیں اور ہر حصے کے اپنی اپنی فقیت ہے, اپنی اپنی ہے اپنے اپنے اس کے ری پیمنٹ پیریڈ ہیں اپنے اپنے اس کے انٹرسٹ ریٹس ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی ایل ایم ایم از دا موسٹ چیپ لون پھر ایل سی تھوڑا سا اس سے ایکسپینسو ہے ایف سی وائی پھر اس سے ایکسپینسو ہے اور ایکویٹی جو فائننسنگ ہے اگر آپ اپنی ایکویٹی نہیں ڈالتے اس کو فائنینس کرا رہے ہیں تو از دا موسٹ ایکسپینسو تو جب ہم نے ایوریج نکالنی ہے ان سب کی کہ جی ہمارے پاس ایوریج ایک فیکٹر کیا آتا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا انٹرسٹ ریٹ یا ہم نے اپنے فائنینشیل چارجز کو یا فائنینشیل کاسٹ کو ورک اوٹ کرنا ہے یعنی جب آپ ایک چیز کی قیمت بازار میں لانے سے پہلے آپ اس کی قیمت طے کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ایک بڑا امپورٹینٹ فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی مزدوروں کی کاسٹ ہے جہاں آپ کی را کی کاسٹ ہے جہاں آپ کی اپنی محنت ہے جہاں آپ کی جو ہے وہ مختلف لیگل کاسٹ ہیں اور مختلف جو اس کی اوور ہیڈز ہیں وہ ہیں تو وہاں پہ ایک بہت میجر جو سیکٹر ہے وہ یہ کہ اس کی فائنینشیل کاسٹ کیا ہے تو جتنی فائنینشیل کاسٹ کم ہوگی اتنا پروجیکٹ جو ہے وہ وائبل ہوگا اتنا پروجیکٹ فیزیبل ہوگا جتنی آپ کی فائنینشیل کاسٹ زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ آپ کے لیے برڈن بنتا جائے گا تو جب ہم نے شروع میں یہ ڈسکس کیا تھا جی کہ کیوں ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بورنگ کے اس ایڈوانٹیج میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب آپ بورنگ نہیں کرتے اور اف اور اپنے سرمایہ کو آگے لا کے ایک پروجیکٹ کو لگاتے ہیں تو اس میں جو یہ فیکٹر ہے کہ ایڈیشن آف جو کاسٹ آف کیپٹل ہے یہ نگیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو کمپیٹیٹو اور کمپیٹیشن کا مارجن ہے وہ مارکٹ میں آپ کو اس میں ایک گیپ مل جاتا ہے ایج مل جاتا ہے اپنے ان لوگوں کی نسبت جو بینک سے پیسے لے رہے یہ اپنے اپنے فیکٹرز ہیں ہم اس بیچ میں نہیں پڑیں گے تو فرسٹ کیا جی یہاں پہ ہم نے نائن جو ہے یہ ہم نے نکالا ہے جی کہ ہمارا ایوریج نکلتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہم اپنا ماڈل رن کریں گے یہ جی, کہ نائن اگر ہم کیلکولیشن کے اندر ڈال کے اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری شرح جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی کی جب اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں پھر یہ فیکٹر ڈال لیں گے تو ہمیشہ اس کو بڑا ریلسٹک ہو کے اور بڑا جو ہے اس کی ریسرچ کے بعد اور پراپر پرپورشنس کو ہم اس کیٹیگز کر کے پھر ہم اس کو اس ایوریج کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اٹ از ا ویری وائٹل ایشو وائل وی آر کیلکولیٹنگ دی انٹروڈیوسنگ اور دی پرائز آف آور پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ اینڈ وین وی آر ایڈنگ دی کیپیٹل کاسٹ ٹو ایٹ پھر ہے جی کیش فلو اینالس کیش فلو کیا ہے جی کہ آپ کے ورکنگ کیپٹل آ رہا ہے آپ کی کمپنی کے اندر آپ کی کمپنی کے اندر چیزیں جا رہی ہیں مارکیٹ میں جو ہے وہ اس میں بک رہی ہیں کچھ کریڈٹ پہ ہیں کچھ آپ کی جو ہے وہ کیش پہ جا رہی ہیں کچھ را مٹیریل پڑا ہوا ہے کچھ را میٹیریل کے لیے آپ نے پیسے دیئے ہوئے ہیں آپ نے ویجز دینے ہیں آپ نے اپنی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ بیئر کرنی ہے آپ نے لیگل چارجز دینے ہیں. تو آپ کا ایک اوورال آل جو فلو اینالسز ہے نا وہ آپ ضرور کریں پرائٹ لگانے سے پہلے کہ جی میں جب ایک سرٹن اماؤنٹ آف لون اس انٹرسٹ ریٹ پہ لے لیتا ہوں اور یہ میرے اسیومڈ افکوس دے آر ویری کلوز ٹو ریئلٹی یہ اخراجات بنتے ہیں تو میرا جو کیش فلو اینالسز ہے وہ کیا نکلتا ہے اگر تو وہ ہیلدی نکلتا ہے تو یو گو فار دوجیکٹ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلدی نہیں ہے تو آپ یو کین تھنک آف سم الٹرنیٹو یا کوئی اور پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں سوچیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں جی وٹ وی پہلے جی کیش فلو اینڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز اس میں جی اس کی اکسام ہے پھر پیریڈ ون ہے اور پیریڈ ٹو ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ ہم نے اس میں مدت اس لیے ڈیفائن نہیں کی کہ ہر کمپنی کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہے ہم نے اس کالم کو خالی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ وی آر ناٹ ہیئر فار بیسکلی فارملیٹنگ آف فیزیبلٹی ہم صرف اس کے جو پرامیٹرز ہیں اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں calculations میں ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ دیٹ از ناٹ آ ٹاپک تو اس کے لئے اس لیے میں نے ان کاس کو خالی چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا کاسٹ آف پروجیکٹ سنس وی آر ناٹ اویئر اینڈ اٹس ان ساری زمپشنز ہیں اس لیے ان کو ہم نے آپ کی جو رہنمائی کیلئے, uh, بجائے کے لیے اس کی آپ کسی اس میں uh, جو میں پڑے ہم نے ان کو بلینک چھوڑا ہے تو کیش آؤٹ فلو ہے جی یعنی وہ ذرائع جس سے آپ کا جو کیش ہے کمپنی سے باہر جاتا ہے وہ کہہ ہے جی کہ انیشل ایکسپینسز جو آپ انیشیل ایکسپینسز کریں گے وہ آپ کا انفلو نہیں ہے بلکہ کیش آپ کا باہر جا رہا ہے کمپنی سے ایک جو آپ کا فنڈ ہے اس سے جو اخراجات کی مد جسے ہم کہتے ہیں دو ہوتے ہیں نا جی ایک ہے آپ کی آمدنی کی مد انفلو جو ہے اس کو کہیں گے کیش انفلو اور ایک ہے اپنے اخراجات کی مد جس کو ہم کہیں گے کیش آؤٹ فلو تو یہ دونوں مل کے جو ہے یہ بیسکلی جو آپ کا پورا اسٹرکچر ہے کیش کا یہ بناتی ہیں پھر جی فکس انویسٹمنٹ فکس انویسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کی بیسیکلی ایک مین ایسٹ ہے آپ کا فکس ایسٹ ہے ٹینجیبل ایسٹ ہے جو کہ اس کا بھی آپ کو فرض کیا کہ اگر آپ کے پرائیویٹ کی آپ نے لائف جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے بیس سال یا پچیس سال یا تیس سال اسیومڈ جو لائف ہے اور آپ اس میں آپ نے دس سال کا فائنینسنگ آپ نے لی ہے جس میں دو سال کا گریز پیریڈ ہے تو آپ اس کو پھر اس پہ پھر ڈیفریسن آ جاتی ہے کہ ہر سال جب اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک سرٹن جو مشینری اور بلڈنگ کی ڈیفریس کاسٹ ہے وہ آپ اس کو اس میں سے نگیٹو کرتے ہیں لیکن بہرحال اس میں جو ہے فکس انویسٹمنٹ جو ہے یہ آ جاتی ہے پھر آپریٹنگ ایکسپینڈیچرز ہیں یعنی آپ کے جو تنخواہیں ہیں آپ کی جو یوٹیلیٹیز کے بل ہیں آپ کے جو را مٹیریل کی کاسٹ ہے آپ کی جو مختلف سرکاری محکموں کے یا Texas کی لائبریریٹیز ہیں ساری وہ آپ کی اوپریشنل کاسٹ میں ساری آ جاتی ہیں اس سے پھر آپ کا ٹوٹل جو کیش فلو ہے آؤٹ uh, فلو وہ uh, پتہ چل جاتا ہے جی کہ ہماری کمپنی میں سے باہر کیا گیا ہے اور ہماری کمپنی میں سے کیا چیز ہے جو ہم اس وقت اخراجات کی مرض میں لے رہے ہیں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیش ان فلو کیش ان فلو بیسیکلی ایک uh, میں نے جیسے گزارش کی وہ کیش ہے جو آپ کی کمپنی کے اندر آمدنی کی صورت میں آتا ہے اس کے مختلف uh, جو ہے ذرائع ہیں آپ نے جو مال مارکیٹ میں دیا ہوا ہے وہ بھی آپ کا کیش انفلو ہے اس کی جو ریٹرنز آتی ہیں وہ بھی آپ کا کیش انفلو ہے سے آپ نے اگر کوئی سٹاکس رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے سٹاکس نے کنورٹ ہونا ہے کماڈیٹی نے کیش میں جب آپ نے اس کو ویلو ایڈیڈ چیز بنا دینا ہے تو وہ بھی آپ کا انفلو ہے تو یہ مختلف جو کیش انفلوز ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ان کی صورتحال کیا ہے اس میں جی سیلز ہیں سب سے پہلے تو جسے جس میں نے گزارش کی تھی کہ کیش سیلز جو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بیچا اور آپ کو اس سے جو ریٹرنز آئیں پھر اس میں اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں یعنی آپ نے کو اگر کریڈٹ پہ چیز بیچی تو اس کی جو اگینسٹ آپ نے ریسیو کرنا ہے کسی بھی ہول سیلر سے یا اپنے ڈسٹریبیوٹر سے اس کو آپ جو ہے وہ انفلو میں لیں گے پھر ٹوٹل آپریٹنگ انفلو جو ہے یہ آپ کے پاس جو آتا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نیٹ کیش فلو جو یعنی آپ کے پاس کتنا جو ہے جو نیٹ کیش اویلیبل ہے اس کا جو تخمینہ ہے کہ آپ نے جو کتنا آپ کے پاس جو صاف کیش بچتا ہے ڈیزائر منیمم کیش بیلنس یعنی ایک, ایک ایسا ضرور آپ ایک رکھیں گے کہ آپ کے پاس نقدی کی صورت میں کیش کی صورت میں ایک سرمایہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پول فنڈ کی صورت میں موجود رہے یہ بھی آپ کے انفلو میں آتا ہے اور یہ آپ کی کمپنی میں ایک بڑی میں نے جیسے بتایا کہ بیک بون کی سیرت رکھتا ہے انفورسین کو میٹ کرنے کے لئے کہ آپ ایک محفوظ سرمایہ ہمیشہ کیش کی صورت میں یعنی ریسیویبلس یا جو آپ کا آؤٹ فلو ہے یا انفلو ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ایک پور فانڈ ہے ایک محفوظ سرمایہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کمپنی کے اندر ٹوٹل اماؤنٹ آف فنڈس ریکوائرڈ جو ہے وہ اگر ہم نمبر تین جو پچھلی اس پہ جاتے ہیں نیٹ کیش فلو اس پہ آ جائے گا اور اگر یہ نگیٹو ہے تو آپ پلس فور یعنی جو چوتھا فیکٹر ہے ہمارا اس کو اس میں جو ہے وہ کر لیں گے جی کہ آپ اپنا جو فنڈ ہے پولنگ فنڈ ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑے گا یعنی کہ اگر ایک چیز بڑی واضح ہو جائے گی اس سچویشن سے کہ اگر آپ کا کیش انفلو اور کیش آؤٹ فلو جو ہے اس میں ڈیفیسٹ ہے اور وہ نگیٹو میں جا رہے ہیں یعنی آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ میرا آؤٹ فلو کتنا ہے اور انفلو کتنا ہے اور اس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو آپ کو پھر جو میں نے تھی کہ آپ اپنی جو جو کیش اویلیبلٹی ہے ایک پول فنڈ ہے اس کو انہینس کرنا پڑے گا اور اس میں ایڈ اپ کرنا پڑے گا اپنی جو فائنینشل فلو شیٹ ہے اس کے اندر تو یہ فیکٹر ایک بڑا وائٹل فیکٹر ہے جب ہم کیش فلو اینالس کرتے ہیں کیش فلو اینالس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروجیکٹ سے پہلے ایک رف آئیڈیا نہیں بلکہ خاصا اگر ریئلسٹک اس کی فگرز ہوں اور آپ نے محنت کی ہو اور کنسلٹنٹس ایک آپ کے پاس پروفیشنل ہو تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لینڈ کہاں کرے گا فائننشلی تو یہ جو ہے نارملی اس کی جو جب پروجیکشنز رنس کی جاتی ہیں جو پروجیکٹ کی یعنی اس کی جو ہم اسیومڈ ویلیوز بناتے ہیں جی کہ اتنے سال میں اس کا کیا پروفٹ ہوگا پھر اس میں بریک ایون اینالسیز آ جاتے ہیں جی کہ کہاں پہ جا کے آپ کی آؤٹ فلو اور فلو یعنی آپ کی آمدنی اور اخراجات برابر ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بریک ایون پوائنٹ جہاں پہ آپ کی آمدنی اور آپ کا خرچ برابر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بریک ایون پوائنٹ پہ آ گئے یعنی آپ برابری پہ آ اس کے بعد پھر آپ کی پروفیٹیبلٹی شروع ہوتی ہے تو یہ نہایت ایک, ایک, ایک بہت ہی امپارٹینٹ جو ہے جو فیزیبلٹی کا حصہ ہے فائنینشیل کہ آپ انالسز کریں کہ جی آپ کا بریک ایون کہاں پہ آتا ہے آپ کی کیش آؤٹ کیا ہے انفلوز کیا ہیں اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پروجیکٹ کے بارے میں ڈسائڈ کریں کہ اور آئی ہیو ٹو شفٹ ٹو سم ادر بینیفیشل پروجیکٹ تو یہ ایک اس میں ہم نے ایک جو چیز ڈسکس کی اس کا ہمیں بظاہر واد نظر میں شاید یہ آپ کو فکر نظر آئے لیکن ایشل سینس میں یہ بہت ہی امپارٹینٹ فیکٹر ہے کہ ہے جی سورس آف شارٹ ٹرم ہے جی اس کی ہم نے کس میں مختلف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں نیٹ ٹریڈ کریڈٹ ہے کمرشل لونس ہیں انٹرمیڈیٹ ٹرم لونس ہیں لانگ ٹرم لونس ایکوٹی ہے تو اس کے مختلف سورسز ہیں سورسز کیا ہوتے ہیں جی ہمارے پاس ایک تو بینکس ہیں کمرشل بینکس سب سے پہلے تو میں بات کروں گا اکوٹی کی اکوٹی کے ہمارا یہ سورس ہو سکتا ہے کہ ہماری 99% جب ایکویٹی سے مراد لیتے ہیں تو اٹ از ناٹ اے فائنانس ڈیكوٹی یہ باروڈ اكوٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ فیملی کا یا ایک فرد واحد کا یا کچھ گروپ کا جو پارٹنرز ہوتے ہیں ذاتی سرمایہ ہوتا ہے جو وہ اسٹیک صورت میں پروجیکٹ میں لگاتے ہیں تو اس کا سورس نائنٹی نائن پرسینٹ ہمیشہ سیلف فائنسنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کے جو شارٹ ٹرم لونز ہیں کمرشل بینکس اویلیبل ہیں بے شمار کمرشل بینکس اویلیبل ہیں جو آپ کو پراپر سیکورٹی اور ڈاکومینٹیشن کے بعد وہ لون جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور اگر آپ ان سے اپنے جو ہے آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے اور آپ کے جو ایسٹ بیس ہے وہ درست ہے اور بینک اپنے آپ کو سکیور فیل کرتا ہے جیسے اس میں پھر انوائس ڈسکاؤنٹنگ کے بعد میں فیسلٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ اپنے بلز جو ہیں وہ ان سے کیش کروا لیتے ہیں وقت سے پہلے یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو مارکیٹ کے اندر آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اور آپ کی جو اعتبار آ... آ... ہے مارکیٹ کے اندر آپ کا ٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر تو آ... پھر آ جاتے ہیں ہمارے جو کمرشل آ... لونز ہیں میں نے اس کی گزارش کی کہ لاتداد کمرشل بینکس ہیں ہمارے یہاں قومی بینکس بھی ہیں آ... اور دوسرے پرائیویٹ بینکس بھی ہیں. پھر انٹرمیڈیٹ لونس ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ زیادہ تر لیزنگ یا اس قسم کی فیسلٹیز جو ویلیو ایڈیڈ فیسلٹیز ہیں جیسے آپ نے کوئی مشین لیز کرا لی کوئی کار لیز کرا لی آپ نے کچھ جو ہے وہ ٹرم سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ خرید لیے اپنی کمپنی کے لیے کہ آپ مزدوروں کی فلاح کے لیے تو ان کا جو سورس ہوتا ہے نائنٹی یہ لیزنگ کمپنیز ہوتی ہیں اور یا پھر انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں اور یا پھر مدارباز وغیرہ جو ہے یہ اس کو ٹیکٹا کرتے ہیں تو آ, یا وینچر کیپٹل کی کچھ کمپنیاں ہیں جو آپ کو انٹرمیڈیٹلی لون دیتی ہیں بٹ دے فار ایکوٹی اور اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ آ, جو ہے ان کا ہے جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہیں اس لیے وہ ہمارا اس وقت چونکہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے پھر ہے جی لانگ ٹرم لون لانگ ٹرم لون کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے آپ جب قومی بینکوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کو اسٹیٹ بینک سے ایک کوٹا الوکیٹڈ ہوتا ہے مختلف جو سبسیڈائز لونز کا جیسے میں نے ایل ایم ایم کی بات کی لوکل مینوفیکچرنگ مشینری کے اوپر جو لون ہے ہماری حکومت نے ہماری فیسلٹی کے لیے اس کے اوپر سود کی شرح کم رکھی ہوئی ہے تو قومی بینک جو ہیں ان کے پاس اس کی کریڈٹ لائن ہے اسٹیٹ بینک کی تو اس سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنی جو لوکل مشینری کی مد میں آپ کا لون آتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ پورا کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ مختلف سورسز ہیں جہاں سے آپ جا کے جو ہے آپ اپنے جو ڈیٹس ہیں اور ایکوٹی جو ہے ڈیٹس سے مراد کے وہ قرضہ ہے جو آپ کو کوئی ادارہ دیتا ہے اور ایکویٹی میں نے گزارش کی آپ کی اپنی سٹیکس ہیں تو یہ ہم ویسے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ذرا بڑا تھوڑا سا مختصرن کیا ہے ڈسکس کیا ہے لیکن ہم اس کو ایک بڑے ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے جب ہم دیکھیں گے ہاؤ ٹو اپروچ دی بینکس فار ایس ایم ایز تو اسے ٹوٹل ہماری جو ہے نا فائنینسنگ سے نکل آئے گی پھر ہے جی اینٹیسپیٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑی ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں سینسٹو آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ساری فیزیبلٹیز ارن کر لی فیزیبلٹی نمبر ون جو ٹیکنیکل ہے فیزیبلٹی نمبر جو مارکیٹنگ کی ہے فیزیبلٹی جو آپ کی فائنینشیل ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جی کہ آپ کی جو نیٹ انویسٹمنٹ ہے جب میں نیٹ انویسٹ کی بات کرتا ہوں وہ ہے ریٹرن آن ایکویٹی کہ اس کے اوپر آپ کو سلانا کیا بچتا ہے اور آپ کو جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کیا بچتا ہے یعنی جب آپ ریٹرن آن ایکویٹی لیں گے تو وہ دیٹ از نیٹ نیٹ انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا تو اوورال ریٹرن کیا ہے آپ کا اور اکوٹی پہ ریٹرن کیا ہے نارملی جو ایک تھمب رول ہے دنیا میں کہ اگر آپ کا ریٹرن اور اکوٹی جو ہے یہ سولہ پرسینٹ پندرہ یا سولہ پرسینٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ شرح گری جاتی ہے اور بڑے کم پروجیکٹس ہوتے ہیں جو جن کا ریٹرن جو ہے وہ بیس پرسینٹ سے کراس کرتا ہے تو یہ نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ شرح لو ہے اور یہ شرح آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کرتی شروع میں کیلکولیشنز میں جو آپ کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن ہے تو بیٹر ہے کہ آپ پھر ہاتھ کھینچ لیں اور آپٹ فار سم ادر الٹرنیٹو ان دا سیم فیل اور سم ادر انڈسٹری تاکہ آپ کے جو ہے بعد میں کوئی کسی قسم کے آپ اور ڈی ایف آئی سارے کسی ممکنہ جو ہے وہ اس سے دو نہ ہو انفورسین ڈینجر سے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اسمنٹ آف پرسونل ریکوائرمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل کیپبلٹیز ہیومن بینگ بہت بڑا ایک پارٹ ہیں نہ صرف ہر چیز کا بلکہ ہماری انڈسٹری کا کہ آپ نے جب ایک انڈسٹری لگا لی تو اس کو آپ نے رن کرنے کے لئے آپ کو افراد کی ضرورت ہے افرادی قوت کی ضرورت ہے اور جب تک یہ افرادی قوت آپ کو میسر نہیں آئے گی آپ اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے اس کی مختلف پھر اقسام ہیں جس میں انسکلڈ لیبر ہے اسکلڈ لیبر ہے اس میں انٹرمیڈیٹری لیول آف ایگزیکٹوز ہے ہائر لیول آف ایگزیکٹوز ہے اس میں پھر سیمی ٹیکنیکل لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں لوگ ہیں اور اس طرح کچھ ٹیکنیکل اسٹاف اس قسم کا ہے جو آپ کو ریپیئرس کی سروس دیتا ہے پھر آپ کی ٹریننگ کا اسٹاف ہے تو یہ پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم آرگنائزیشن کو بنانے سے پہلے ہم اس کا ایک پرسنل سیٹ اپ بنائیں جس کو ہم آرگنائزیشنل چارٹ بھی کہتے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ ہمیں کیا کیا بندے ضرورت ہوں گے مین پار کی اقسام کیا ہیں کون کون سے حصے میں ہمیں ان کی ضرورت ہے ہم کس طرح سے پھر ان کا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بناتے ہیں ایسرٹنگ دی اینٹیسپیٹڈ ورک فلو اینڈ دا ویریس ایکٹیویٹیز کولڈ ایکٹیویٹی اینالیس ایٹ دس اسٹیج دا ٹوٹل رینج آف ایکٹیویٹیز یہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کہ جی کیا ہے کیا ایک اگر مشی... ایک فیکٹری ہے تو اس میں دیکھنا ہے جی کہ آپ کی ایکٹیویٹیز میں کیا آتا ہے جی آپ کی ایکٹیویٹیز میں جی مشین مین آتے ہیں آپ کی ایکٹیویز میں پیس لگے ہوئے تو پریس مین آتے ہیں آپ کی ایکٹیز میں اگر پرنٹنگ ہے تو پرنٹنگ مشینری کے بندے آتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا آپریشن اینڈ کا اسٹاف آتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ را مٹیریل کو ہینڈل کرنے کے لئے اسٹور کیپرس یا اس کا جو ایک علیحدہ شعبہ ہے انوینٹریز کا پھر آپ کا جو اکاؤنٹس کا شعبہ ہے اس کے لیے آپ کو سٹاف چاہیے جو آپ کی انوینٹری کو بھی کنٹرول کرے اور آپ کے کیش فلو کو بھی کنٹرول کرے پھر آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کے بینک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے روزمرہ پھر آپ کے مینیجر جو سٹاف ہے جو آپ کی مینجمنٹ کو ڈیل کرتا ہے می بی پرسن از اے ویری گڈ کرافٹ مین اور ایک مشین مین ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا مشین مین ہے تو وہ ایک اچھا مینیجر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آپ مینجمنٹ کا چارج دیں اسی شاپ کا کہ جی یہ مشین شاپ ہے آج سے تم اس کے مینیجر ہو تو وہ اتنا اچھا نہ بہیو کر سکے اتنا اچھا ہو ایز مشینسٹ کرتا تھا تو ہر جو ایک بندہ ہے اس کا ایک اپنا لیول ہے تو اس کے حساب سے آپ نے ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایکٹیویٹیز میری ہیں اس فیکٹری میں فرض کیا میری سولہ ایکٹیویٹیز ہیں یا پندرہ ایکٹیویٹیز ہیں تو اسے اس گروپس بنانے ہیں کہ جی اس کے لیے مجھے مڈل پاس لڑکے چاہیے اس کے لیے مجھے میٹرک پاس لڑکے چاہیے اس کے لیے مجھے ایک کوالیفائڈ اکاؤنٹینٹ چاہیے اس کے لیے مجھے وہ افرادی کُوئے چاہیے جو نہ صرف پڑھے لکھے ہو بلکہ ان کی جو مکینکل نالج بھی ہو اس کے لیے مجھے کم سے کم ایسا بندہ چاہیے جو بے شک پڑھا لکھا نہ ہو لیکن اس کا 4 یا پانچ سال کا تجربہ اسی مشین کو چلانے کا ہو اس کے لیے مجھے ایسا بندہ چاہیے جو الیکٹرک ریپیئر کا مال وہ کیپیبل ہو اور ساتھ ساتھ وہ مشینوں کے پھرتا رہے کہ جہاں پہ کوئی بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یا مکینکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کام اکراس اور وہ اس کو جو ہے کیٹر فور کرے تو آپ کو بڑا ضروری ہے کہ پرسنل جو ہے اس کی جو آپ کی جو یعنی جو آپ نے افرادی قوت رکھنی ہے اس کو آپ کیٹاگرائز کریں اکارڈنگ تو دیئر پروفیشن اور اس کے بعد لیولس دیکھیں کہ کس کیٹیگری کے لیے کس لیول کا بندہ آپ کو چاہیے اس سے آپ کا جو ہے ایک آرگنازیشن سیٹ اپ کی طرف پہلا اسٹیپ بنتا ہے بی گروپنگ دی ایکٹیویٹیز ان ٹو سیٹ آف ٹاسک انڈیویجلس کین ہینڈل افیکٹولی یعنی آپ نے گروپ بنا دیے مختلف جو آپ کے کام ہیں ان کے آپ نے کہا جی ایک گروپ ہے جو صرف مشینوں کو ہینڈل کرے گا اوکے جی یہ مشین شاپ ہوگئی جی ایک گروپ ہے جو صرف را مٹیریل کو ہینڈل کرے گا یہ جی ٹھیک ہے یہ اسٹور کا عملہ ہے ایک گروپ ہے جی جو پروڈکٹ کی کوالٹی کو چیک کرے گا یہ کوالٹی کنٹرول گروپ ہے جی ایک گروپ ہے جی جو اکاؤنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا کہ ہمارے جو ریسیویبل ہے وہ کتنے ہیں اور ہماری یہاں سے جو انوینٹری جو جا جا جا رہی ہے جو پروڈکٹس جا رہی ہیں ان کی جو ریکارڈ رکھے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا اکاؤنٹ کا گروپ ہو گیا ایک ہے جو ریکوری کا گروپ ہے جی کہ جو ہماری مارکیٹ uh, میں ریسیویبل ہیں ان کو وہ ہینڈل uh, کرے گا اور ایک ہے جی کہ جو اوورال uh, آل کرے گا پورے اس سسٹم کو وہ مینیجر گروپ ہوگا جس میں چیف اکاؤنٹینٹ ہے product, اس میں پروڈکشن مینیجر آ جاتے ہیں اس میں پھر مارکیٹنگ مینیجر آ جاتے ہیں پھر اس کے اندر ایک جرنل مینیجر آ ہے جو ان سب کے اوپر پوری کمپنی کے لیے جواب دہ ہوتا ہے تو یعنی ایک آرگنازیشنل اسٹرکچر بن جاتا ہے جس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں کہ باقاعدہ ایک آرگنازیشنل چارٹ بنایا جاتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ کس کو جواب دے ہے ورنہ آرگنازیشن جو ہے وہ چلتی نہیں ہے جب تک اس کے اندر ایک پراپر آرگنازیشنل سیٹ اپ نہ ہو یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی کامیاب ادارے کو چلانے کے لیے جی کیٹاگرائزیشن آف ویریئس ٹاسک ٹو فارم دی بیسز آف اسٹرکچرز آف آرگنائزیشن جب تک آپ مختلف اپنے جو آپ کے منصوبے ہیں آپ کے جو ادارے ہیں آپ کے جو سیگمنٹس سے انڈسٹری کے جیسے میں نے گزارش کی پروڈکشن کا شعبہ ہے آپ کا مارکٹنگ کا شعبہ ہے آپ کا جو ریسیویبل کا شعبہ ہے آپ کا جو مینجمنٹ کا شعبہ ہے آپ کی جو ایڈورٹیزمنٹ کا شعبہ ہے سب کو جب تک آپ پوری طرح سے ان کا انیلسز نہیں کریں گے ان کی گروپنگ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی جو ہے اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ نہیں بن سکے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کے اندر پھر ہے ڈیٹرمنیشن آف انٹر ریلیشنشپ بٹوین ڈفرنٹ پوزیشن اینڈ ڈیزائننگ کہ جی آپ نے مختلف جو اگر آپ کے اندر ایک کمپنی کے اندر فرض کیا دس شعبے ہیں مشینری کا شعبہ ہے جیسے میں نے دس کی, اکاؤنٹس کا شعبہ ہے مینٹننس کا شعبہ ہے اس میں ال الیکٹرک شاپ ہے اس میں ڈائی میکنگ کی شاپ ہے اس میں جو آپ کی آ, جو ایڈورٹیزمنٹ کا سٹاف ہے آپ کی مارکیٹنگ کا سٹاف ہے تو اس کے اندر ایک ڈیزائن کرنا چاہیے جی کہ کون کس کو رپورٹ دے گا ان کا آپس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی نیچر کیا ہوگی اور ہل بی دا باس ہراقی یہ ایک جو سسٹم ہے یہ کیسے چلے گی یہ کیسے ایک سسٹم جو ہے چلے گا کہ کس نے کس کو رپورٹ دینا ہے اور کون کس کے آگے آنسریبل ہے کون کس کے آگے جو ہے وہ جو ہے وہ کوشچنیبل ہے اور کس کے چارج میں کیا ہے کہ وہ اس کے لیے کل کو اپنی ہائر رینج کو جواب دی ہوگی یعنی یہ ایک سپروائزری لیول سے لے کے نیچلے طبقے کے level سے نیچلے طبقے سے مراد خدا نہ خاص میری یہ نہیں کوئی ہیملیشن نہیں بلکہ میں بات کر رہا ہوں مشینسٹ کی جو کہ کم سکلڈ ہے اس سے لے کے تو ہائر اسکلڈ جو ایک جنرل مینیجر بیٹھا ہوا ہے پروڈکشن کے اندر یا مارکیٹنگ کے اندر اس تک یہ سسٹم جاتا ہے آرگنائزیشن سیٹ اپ کا اور اس کے بعد پھر وہ جواب دے ہوتا ہے جو کمپنی کے یا دو ڈائریکٹرز ہیں ان کو یا پھر جو کمپنی کا ان کیس آف لمیٹڈ کمپنی اور پرائیویٹ لمٹ کمپنی جو سی او ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کو یا اگر پارٹنرشپ کا سرن ہے تو مینیجنگ پارٹنر کو جو ہے یا مالکان کو یا شیئر ہولڈرز کو وہ جواب دے ہوتے ہیں لوگ جو آرگنائزیشن کے اندر جو جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس سیٹ اپ کے اندر آرگنائزن سیٹ کے وہ بتائیں کہ جی آیا اس کی, اس کی ریزن کیا ہے اور ان کو باقاعدہ سے ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ ٹارگٹ سیل کا یہ ہے مارکیٹنگ والوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے اس عرصے میں اتنی جو ہے یہ سیل کرنی ہے ریسیویبلز uh, والوں کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں اتنا پیسہ ریسیو کرنا ہے اسی طرح جو پروڈکشن کے لوگ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کے چاہے آپ کو اوور ٹائم لگانا پڑے یہ آپ کی لمٹ ہے پروڈکشن لگانے کی آپ نے اتنی پروڈکشن روز کرنی ہے تو یہ ایک ہر ایک جو ہے ایک انٹر ریلیشن ایک انٹر ریلیٹڈ سلسلہ ہے ایک گزشتہ سے ویوستہ ایک ایک چینج چلتی ہے اور یہ پھر ہائر مینجمنٹ لیول تک جاتی ہے لیکن ہر بندہ کسی نہ کسی صورت میں کسی کے آگے آنسریبل ہے ایون جو خود مالک ہے وہ بھی آنسریبل ہے اس بینک کے پاس جس نے, اے, جس نے اپنی اسٹیک اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے نارملیز ہے جب ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی بات کرتے ہیں اور ان میں قرضے کی ذرا بڑھ جاتی ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بینک اپنا ایک نمائندہ بھی بٹھاتے ہیں تاکہ میجر ڈیسیزنس میں ان کو بھی پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے فرض جی اینالسز آف کمپٹیشن یہ ایک بڑا اہم رختہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کو لانچ کیا لانچ کرنے سے لانچ کرنے کے بعد اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں لانچ کرنے سے پہلے کیونکہ ہم جو ساری چیزیں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ پری پروسیس ہے ایک انڈسٹریلائزیشن کا کہ جی ہم نے پہلے سے کیا کرنا ہے آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں مارکیٹ میں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ کمپٹیشن میں آتے ہیں ایک وہ ہیں جو ڈائریکٹ کمپٹیشن میں نہیں آتے لیکن سبسیٹیوٹ چیزیں آپ کے بناتے ہیں مثلاً میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ کیمیکل بنایا اس کا نام آپ نے اے بی سی رکھا تو ایک کمپنی جو ہے وہ اس کی طرح کا کیمیکل اے بی سی کے نام سے جو ہے یا اے بی سی کا کیمیکل جو کسی اور نام سے بیچ رہی ہے لیکن ایک تیسری کمپنی بیچ میں ایسی بھی آ جاتی ہے جو کہتی جناب کہ ہمارا جو ہے کمپوزیشن تو سیم ہے اے بی سی والی لیکن ہمارا جو ہے وہ نام اور ہے اور یہ ایک اس کا سورس اور ہے لیکن یہ کام اسی طرح افیکٹو کرتا ہے جس طرح اے بی سی جو کیمیکل کرتا ہے تو وہ سبسی سے جو ہے وہ بھی آپ کا کمپیٹیٹر ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمپیٹیٹر انالیس ہے اس میں آپ کو آپ کے اوپر آپ کے کمپیٹیٹر کو کیا کیا ایج حاصل ہے اس کو کیا کیا فوقیت حاصل ہے آپ کے اوپر آیا ان کے پاس سرمایہ کثیر ہے آیا ان کو ڈسکاؤنٹ دینے کی فسیلٹی ہے آیا وہ ایک جو کمپین ہے مارکیٹنگ کی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ انسینٹیوس دے کے آپ کو وہ جو ہے کر لیں گے جو یعنی آپ وہ ون کر جائیں گے مارکیٹ کو تیسرا چوتھا یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مونوپلائز کنٹرول مارکیٹ کا کر کے آپ کو مارکیٹ سے ویسے ہی اگر وہ ان کے پاس اتنی ہولڈنگ کیپیسٹی ہے کہ اپنی وہ پروڈکٹ کا ریٹ جو ہے فار اے سرٹن پیریڈ دو یا تین مہینے کے لیے کچھ پیسے کم کر دیتے ہیں کچھ روپے کم کر دیتے ہیں اور ان میں ابزاربنگ کیپیسٹی ہے اس شاک کو آبزارب کرنے کی فائنینشل شاک کو تو می بی آپ کے اندر وہ چونکہ ایک نئی آرگنائزیشن ہے نئی آرگنازیشن کے اپنے اپنے پرابلم ہوتے ہیں تو می بی آپ کے اندر وہ کوشن نہ ہو جو اس شاک کو آبزارو کر سکے تو اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھنا اس کا انالسس کرنا سچائی کے ساتھ دینداری کے ساتھ ریلسٹک ہو کے بڑا ضروری ہے مارکیٹ میں پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس میں میں نے جیسی گزارش کی تھی جی ابھی میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ ڈائریکٹ کمپٹیشن فرام دا سیملر پروڈکٹس اور پھر ہے انڈائریکٹ کمپٹیشن فرام دی سبسٹیوٹس یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی بے شک وہ بادیوں نظر میں بظاہر اپرینٹلی ہمیں وہ چیز نظر نہ آئے لیکن اس کا سبسٹیچیوٹ ضرور ہوتا ہے جیسے ایک پالش ہے تو اگر اس کی بجائے لیکوڈ پالش ہے تو بے بی, بی وہ اس طرح کی پالش نہیں ہے لیکن اس کا سب جو ضرور ہے کہ اس سے ابھی اسی کام لیا جا سکتا ہے جوتے پالش کرنے کا جو دوسری پالسی لیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں قسم کے جو کمپٹیشن ہیں کمپیٹیٹر ہیں ان کو کمپٹیشن کے اندر ان کا انالیس دھیان دارانہ انالیس جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے ایک کامیابی کی سٹیج کو یہ پہ پہنچنے کے لیے اور یہ ایک سمجھیں کہ ایک فائنینشیل فیبلٹی کے بعد اگر ہم جو پوائنٹ امپارٹینٹ لے رہے ہیں چوتھا ہم نے جہاں پہ پرسنلز کا لیا تھا پانچواں پوائنٹ اس میں یہ بڑا امپارٹینٹ ہے یہ جی آپ کی اسیسمنٹ جو ہے کمپٹیٹرس کی یہ بڑی ہی زیادہ جو ہے ایکوریٹ ہونی چاہیے مارکیٹ میں اترنے سے پہلے پھر ہے جی فیل پرابلمس آف اسٹارٹنگ اے نیو انٹرپرائز آپ نے کام کیا آئیڈیا پرسیو کیا اس کے کی اوپر آپ نے انوویشنس کی آپ نے پوری محنت کی آپ نے فیزیبلٹی بنائی آپ نے اپنی جو صلاحیتیں وہ استعمال کی آپ نے کنسلٹنٹس ہائر کیے آپ بینکس کے پاس گئے آپ سب لوگوں کے پاس گئے اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک نیٹ رزلٹ آیا وہ آپ کے پاس آ گیا جی جی میں اب اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے میدان میں اترنے والا ہوں تو بیسیکلی یہ ٹاپک ڈیل کرتا ہے ان مشکلات کے ساتھ جو آپ کو فیس کرنی پڑے گی جب آپ فیلڈ کے اندر اتریں گے تو یہ اٹ از ناٹ این ایزی وے جب آپ پیسہ کمانے کی بات کرتے ہیں یا انڈسٹری کو سٹارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ناٹ اینیشلی آلویز اٹ از اے ڈیفیکلٹ جاب ہاں اس میں مطلب بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل سٹاف چاہیے آپ کو اپنی پرسنل جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں دینی پڑتی ہیں آپ کو آپ کے جو سٹاف ہے اس کی سپورٹ بڑی ضروری ہے تو اس لیے جب آپ فیلڈ کے اندر آئیں گے تو فیلڈ کے کچھ اپنے مسائل ہیں فیلڈ کی کچھ اپنی مشکلات ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور وہ اگنوریبل نہیں ہیں بلکہ خاصی جو ہیں ان کی ایک ویٹیج ہے ان دس پروسیس تو لیٹس سی دوز ڈیفیکلٹیز ہے جی پری آپریٹر اوپر پرابلمز کہ جی آپ کے جو آپ جب ایک انڈسٹری لگاتے ہیں تو آپریشن سے پہلے یعنی انڈسٹری کے چلنے سے پہلے کیا کیا مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں وہ مسائل ایسے ہیں کہ آپ نے ابھی انڈسٹری جو ہے وہ یعنی آپ کی شروع نہیں ہوئی آپریشن میں نہیں آئی اس سے پہلے پری آپریشنل جو پرابلمس ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو نمبر ایک اس میں جو اے ہے پرابلمز آف سلیکٹنگ اینڈ اپروپریٹ فارم آف بزنس آرگنائزیشن سب سے پہلے ایک ایسی آرگنائزیشن بنانی اور اس کو جو آپ کے پاس موجود ہے پاسبلٹیز اور جو اسٹرکچرز موجود ہیں ان میں سے چوز کرنا ہے جی کہ آپ کو کیا کس ٹائپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کو پروپریٹرشپ سوٹ کرتی ہے آپ کو ایک پارٹنرشپ کنسرن کرتی ہے آپ کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ نان لسٹڈ کمپنی سوٹ کرتی ہے یا آپ کو ایک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنی سوٹ کرتی ہے یا آپ ایک کارپوریٹ بنائیں گے یا ایک ٹرسٹ بنائیں گے یہ آپ کی سرکمسٹانس کی وجہ سے آپ کے سارے جو فائنینشیل صورت ہے آپ اپنے جو فیملی کے اسٹرکچر ہے آپ کا اپنا جو بزنس اسٹرکچر ہے اس کے لحاظ سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو وٹ ٹائپ آف آرگنائزیشن یو آر گوئگ فار اور آپ کو کیا وہ سیٹ اپ ہے جو سوٹ کرے گا بہت زیادہ اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے تو پہلا سب سے جو پی آپریٹو پرابلم ہے پریپریشن پرابلم ہے وہ یہ ہے بی جو دوسرا پرابلم اس میں پرابلم ریلیٹڈ ود دی ایکزیشن آف بیسک فیسلٹیز سچ ایز سورس آف را مٹیریلز کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جہاں میں یہ پروجیکٹ کی سائٹ میں نے سلیکٹ کی ہے کیا یہاں مجھے بجلی کا کنیکشن مل جائے گا یہ تو نہیں کہ آپ کو سستی زمین مل گئی اور آپ سے جو بجلی کی وہ ہے کم سے کم بیس یا پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایکسس ہے یا آپ کی اگر جو انڈسٹری ہے وہ تھرمل بیسڈ ہے اور اس کو ہیٹ چاہیے تو آپ کے پاس پراپر سوئی گیس کی کوئی لائن کریب ہے یا آپ کے پاس جو نیشنل گیس ہے اس کی کوئی ایسی ایکسیس ہے آپ کے پاس تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے پاس کیا لیبر موجود ہے اگر لیبر اس میں نہیں ہے آپ کے پاس موجود سائڈ ایریا میں ظاہر ہے وہ کہیں دور دراز کے ایریا سے آتی ہے اور اسے واپس جانے اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کیا پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے یا اس کی ٹائمنگز آپ کے ٹائمنگز سے نہیں ملتے کمپنی جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کرے گی یہ سارے ارینجمنٹ جو ہیں یہ پارٹ ہیں ایک پری آپریشنل جو آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کا اور جو ان کا اس میں ہم دیکھتے ہیں پرابلم ڈیورنگ دا کنسٹرکشن فیز اسی جب ہم پری آپریشن سے نکل گئے تو کنسٹرکشن سٹیج میں آ تو کنسٹرکشن سٹیج کے اندر ہمیں کیا کیا پرابلم جو ہیں وہ ہم اپریہٹ کر رہے ہیں کہ ہم فیس کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایکوزیشن آف لینڈ یعنی اس میں پھر وہی پوائنٹ ہے کہ جب آپ کوئی زمین سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ زمین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیگلی اٹ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایسا قانونی سکم یا کوئی لکون نہ ہو یا آپ کے لیے وہ باعث زحمت بنے کیونکہ بینک جب اس کی لیگل سکر سکروٹنائزنگ کرتے ہیں تو بعد میں پھر آپ کے لئے وہ ٹائم کنزیوم مسئلہ بن جائے گا اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرا ہے جی سائڈ وڈ سوٹ بی سوٹیبل ٹو دی یوٹیلیٹیز کہ آپ کی جو یوٹیلیٹیز جو ہیں جیسے پانی ہے بجلی ہے گیس ہے ان سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ قریب ترین ہو اور آپ کو منیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بیئر کرنے پڑے ان گیٹنگ those facilities ٹو یور سائڈ اور تیسرا ہے کہ جی ایکسیس ٹو دا لیبر کہ جی آپ نے جو مین پاور استعمال کرنی ہے کیا وہ اویلیبل ہے اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو اس کے پہنچنے کے ذرائع وہاں پہ ممکنہ کیا ہے اور وہ وقت پہ, پہ پہنچ کے وقت پہ اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں اور چوتھا یہ ہے جی کہ جو آپ کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا مال فروخت کرنا ہے وہ ود ان رینج ہے تاکہ آپ کو کوئی جو اس میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ کا را میٹیریل ہے اس کو رینج میں ہونا چاہیے میں اس کو رپیٹ کر دوں آپ کی جو یوٹیلٹیز ہیں وہ رینج میں ہونی چاہیے اور آپ کی جو لیبر کی ہے ایکسس اس میں وہ ہو ٹرانسپورٹ کی رینج میں ہو اور پھر میں نے گزارش کی را میٹیریل آپ کا جو ہے وہ ایکسس میں ہو اور پھر جو میں نے آخری بات کی وہ یہ تھی کہ جہاں پہ آپ نے اپنی شاہ کو آخر کار بیچنا ہے مارکیٹ جو ہے وہ اتنی قریب نہ ہو مثلا آپ کے اگر کسی چیز کی مارکیٹ کراچی میں ہے تو آپ اگر صوبہ سرحد کے اندر یا کسی دور دراز علاقے میں انڈسٹری لگاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اوپر فریٹ کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ وہاں مارکیٹ تک جاتے جاتے وہ اس کی جو ایڈیڈ ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ وہ ایریا سلیکٹ کریں جو آپ کے مارکیٹ کے قریب ترین اور دوسرے جو آپ کو جو جو آپ کے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ ہے لیبر ہے اور را مٹیریل ہے ان سب کو یوٹیلٹیز کو یعنی سب چیزوں کو ممکنہ کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ پہ اچھی جگہ پہ اکٹھا کر کے وہاں پہ اپنی سائٹ جو ہے اس کو ایکوائر کریں پھر ہے جی کنسٹرکشن آف بلڈنگ اینڈ ادر آسپیکٹس آف سیول ورک یہاں پہ میں گزارش کر دوں میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جو اب انڈسٹریل بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے اٹ از ناٹ لائک اولڈ ٹائم اٹس لائک اے سائنس اس میں آپ کو اپنے مشینری کی افیشینسی کے لیے بی ایڈ ٹیمپریچر کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جی کوئی خدا نخواستہ اگر زلزلے کا کوئی جھٹکا آتا ہے تو ایک ہم اسے جی فیکٹر کہتے ہیں وہ ڈیزائن میں آپ کو رکھنا پڑتا ہے آپ کی مشینوں کی جو وائبریشن ہے اسے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کے ڈیزائننگ میں فیکٹر رکھنا چاہیے اس کے بعد فاؤنڈیشن جو ہیں, وہ کیا اس لوڈ کو برداشت کر سکتی ہیں اس کو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی انالسس کہتے ہیں کنسٹرکشن سے پہلے وہ کروانا بڑا ضروری ہے پھر یہ ہے کہ وہاں کا پانی جو ہے کیا وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کی انڈسٹری کو یہ بھی کنسٹرکشن کے زمرے میں آ جاتا ہے تو یہ کنسٹرکشن کے ساتھ جو پرابلم ہے یہ سارے الائڈ ہیں تو آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ پیسے بچانے کی بجائے ایک تھوڑے سے پیسے خرچ کے اچھا کنسلٹینٹ ہائر کریں جو آپ کی بلڈنگ کو جب ڈیزائن کرے گا تو نہ صرف ان تمام عوامل کو جس میں ہیٹ ہے اس کا کنٹرول ہے آپ کی الیکٹرسٹی کی جو ڈائیگرامز ہیں وہ ہیں آپ کی جو مختلف فائر فائٹنگ اکوپمنٹ کی جگہ ہے وہ ہے آپ کی جو انوائرمنٹل ہیزرڈز پاسبل ہو سکتے ہیں اس کی جگہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹمپریچر کنٹرول ہے جو ان کو وہ جو ہے وہ دیکھے اور اتنا ہی میٹیریل استعمال کرے جتنی کے ضرورت ہے ایز پر اسٹرکچرل ڈیزائن ایک بےتحاشا بلڈنگ کو اوور لوڈڈ کر دینا اس کو مضبوط بنانے کے لیے بھی کوئی عقل مندانہ کام نہیں ہے اس سے کاسٹ بڑھتی ہے اسٹرکچر انجینئر آپ کو کم سے کم یہ بتا دے گا کہ جناب اس ڈیزائننگ کے اندر آپ کو یہ یہ ریشوز جو ہیں سیمنٹ کی ریت کی کنکریٹ کی چاہیے اور آرکیٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ جناب آپ کی جو ضروریات ہیں آپ کی جو کنڈیشنز ہیں مشینری کی اور آپ کی جو ممکنہ جو آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں وائبریشن کا فیکٹر یا جی فیکٹر یا ٹمپریچر فیکٹر اس کے لحاظ سے اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے تو پھر اس کے ساتھ جو الائٹ پرابلم یہ آپ نے جو میٹیریل ہے کنسٹرکشن کا اس کو پریکیور کرنا ہے اس کا سورس دیکھنا ہے کہاں ہے ایسا تو نہیں کہ آپ اس ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کو لیبر نہ مل سکے ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کو ایکسس ٹو دی میٹیریل جیسے کامن میٹیریل ہے مڈ ہے سینڈ ہے برکس ہیں سیمنٹ ہے اس کے بعد پھر ایکسریز ہیں جیسے مختلف مطلب وہ ساری جو ہیں وہ آپ کی ایکسس میں ہو تو یہ کنسٹرکشن کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اب کنسٹرکشن کو پھر بڑی تیزی کے ساتھ واچ کرنا پڑتا ہے مانیٹر کرنا پڑتا ہے ٹو دا ٹائم فریم کیونکہ بینک جب آپ کو ایک لون دیتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹائم فریم دیتا ہے اور آپ خود اس ٹائم فریم کو کنفرم کرتے ہیں جی جس کو ہم کریٹیکل جو ایک بار چارٹ کہتے ہیں کہ جی اس عرصے میں ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اگر آپ کی کنسٹرکشن ڈیلے ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی آپ کی مشینری ریٹ لگے گی تو آپ کی جو پروڈکشن ریٹ سٹارٹ ہوگی جب پروڈکشن ریٹ آ تو کاسٹ اوور رنز جو ہیں جو فالتو اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے جو کہ پرائٹ پہ انڈائریکٹلی ایک بڑا برڈن ہوگا تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں پھر ہے جی ایکوزیشن آف مشینری اینڈ اٹس انسٹالیشن مشینری کو سلیکٹ کرنا رائٹ کائنڈ آف مشینری کو سلیکٹ کرنا اور اس کو ایکوائر کرنا ایک بہت بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے دنیا میں یوں تو بے تحاشا سورسز ہے مشینری کے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جی کہ ہمیں وہی چیز کے اپنے ملک میں اویلیبل ہے الحمدللہ پاکستان میں اس وقت بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں مشینری ہے جو لوکل بن رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ ہمیں ملکی مشینری اویلیبل ہے تو ہم پریفر کریں کہ اپنے ملکی بنیوی بنی ہوئی مشینری استعمال کریں اگر ان کیس ہمیں وہ مینوفیکچرنگ کروانی پڑتی ہے میڈ ٹو ڈیزائن یا کوسٹم میڈ مشینری ہے جو کہ مختلف لوگوں کو ڈیزائن دے کے بنوائی جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے لوکل فیسلٹیز کو آپٹ کریں اور اگر اس کے کچھ کمپوننٹ باہر سے لینے پڑتے ہیں جیسے گیجٹس ہیں یا کنٹرول کمپوننٹس ہیں یا میٹرز ہیں اس کے یا اس کی سکیلز ہیں تو وہ بھی باہر سے آ سکتی ہیں ان اینی کیس کے اگر وہ ٹیکنالوجی یا خدا نہ خاصہ نہیں ہے تو دین یو آپٹ فار دی بیسٹ چوائس کہ جی آپ کو سستی اور اچھی مشین کہاں سے ملتی ہے جس کی کہ نہ صرف یہ کہ ایفیشنسی جو ہے مشین اچھی ہو بلکہ اس کی ڈیوریبلٹی ہو ریلائبلٹی ہو اور سب سے زیادہ بڑی بات آفٹر سے سروس اور اسپیئر پارٹس یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ساتھ ٹیکنالوجی ٹو اوپریٹ دیٹ مشینری ہمارے ہاں ایسا تو ہوا کہ ہمارے صنعت کاروں نے بڑی ہی جدید مشینیں بہت ہی اچھی مشینیں بڑی ہیوی کاسٹ پہ باعث خریدیں تو کچھ عرصے کے بعد لیک آف اسکلس کی وجہ سے اور لیک آف جو اویلیبلٹی آف دیئر پارٹس جو ہے وائٹل پارٹس اسپیئر پارٹس وہ بےکار ہو گئیں تو اس قسم کا کوئی رسک جو ہے وہ چھوٹا صنعت کار افورڈ نہیں کر سکتا نہ افورڈ کرنا چاہیے تو آپ اپنی مشینری کو برائے مہربانی جب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اس کو ایکوائر کرنا ہو اس کی جو آپ نے اس کے ریسورسز کو دیکھنا ہو اس کے سورسز کو دیکھنا ہو تو کائنڈلی جو ایک ٹیکنیکل اس فیلڈ کے کنسلٹینٹ ہیں ان کو ضرور کنسلٹ کیجیے یہ آپ بے شک تھوڑی سی فیس ضرور دینی پڑے گی لیکن آپ کو بےتحاشا ایسے ٹیکنیکل ایڈوانٹیجز کا پتا چل جائے گا جو بظاہر جو آپ کو نہیں پتا اور وہ شاید ان نیگیٹو آسپیکٹس کا بھی پتہ چل جائے اور اس سے بھی ایک بہتر چیز ہے کہ جہاں جہاں وہ مشینری لگی ہوئی ہے خود وزٹ کریں ان کی لاگ بکس بنی, بنی ہوتی ہیں مشینوں کی اس پہ دیکھیں اس کی پروڈکشن کیا ہے اس کی لاگ بک میں دیکھیں اس کی جو ہے کیا کیا کمپلیکیشن اس میں آتی ہیں اگر آپ ایک یونٹ لگا رہے ہیں ٹیکسٹائل کا اور ٹیکسٹل کی کوئی مشینری آپ نے سلیکٹ کی ہے تو وہی مشینری اگر کسی ایریا میں آپ کے نزدیک ایریا میں لگی ہے تو آپ جا کے ریکویسٹ کر کے اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں جی کہ آپ کے پاس اس کی جو لاگ بک کے اندر اس کی جو ہے کیا جو صورتحال ہے وہاں کے فور مین سے پوچھیں مکینک سے پوچھیں مینیجر سے پوچھیں تو یہ آپ کو ساری جو چیزیں ہیں مشین اکوائر کرنے میں مشین رائٹ کائنڈ آف مشین تو یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں پری جی پریمینری ورک اباؤٹ دی سپلائی را لیبر اینڈ مینیجر کہ جی کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ شروع کا جو کام ہے آ, وہ سپلائی آف را میٹیریل کا اس کو کیسے آپ نے آ, کرنا ہے کاب کرنا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مثلا آپ اگر ایک انڈسٹری ایسی لگا رہے ہیں جس میں الیومینیم شیٹس آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ جی میں اس کا میرے پاس نزدیک تین سورس کیا ہے اس سورس کو آپ کنفرم کریں اگر آپ ایک پروجیکٹ میں ایکسپینڈیڈ پولیتلین یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ اس کا سورس کیا ہے تو جو سورسز آف را مٹیریل ہیں ان کو کنفرم کریں ان کو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ایک سارٹ آف اگریمنٹ کریں کہ جہاں پہ نہ آپ سلپ ہوں نہ وہ سلپ ہوں اور دونوں ہی جو ہے وہ ان کی جو انٹرنیٹ پرفارمنس ہو یعنی آپ ان کو ان کی قیمت دینے میں کبھی جو ہے وہ میل پریکٹس نہ کوئی ہو اور وہ آپ کو اس طرح سپلائیز میں اپنے آپ کو بڑا شور بنائیں کیونکہ میں نے پھر جیسے گزارش کی کہ اس میں کاسٹ اوورنس پڑ جاتے ہیں اور یہ پروجیکٹ میں ایک نیگیٹو سائن ہوتا ہے کہ آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ وقت پر ڈلیور نہ ہو اور پھر یہ ہے جی کہ رائٹ کائنڈ آف مینجمنٹ اور مینجر اسٹرکچر ٹو ہینڈل دیٹ مشینری اینڈ دیٹ را مٹیریل یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ جس کوالیفیکیشن کے جس کیپبلٹی کے جس قابلیت کے بندے کی ضرورت ہے انٹرویو کریں ہیومن ریسورسز کے لوگوں کو دیکھیں وزٹ کریں ایڈورٹائز کریں اور اس کے بعد ایک اکسپیرینس جو اس کا بندہ ہے جس جگہ پہ اس کی سوٹیبلٹی ہے اس کو وہاں لائیں اور اس کو جب تک آپ ایک ایسا بندہ جو اس کو ماسٹر نہیں کر سکے گا آپ کے سٹرکچر کو یا آپ کی مشینری کو اس وقت تک وہ مشینری ایک اچھے طریقے سے نہیں چلے گی اور آپ کا جو مینجر اسٹاف ہے وہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اوور آل جو ایٹماسفیئر ہے وہ پروجیکٹ کی بہتر ہو اور وہ بل ہو ہر بندہ اس کو کہ جی یہ جو میری ہے گولز تھے میں نے اچیو کیے ہیں یا نہیں اسٹوڈینٹس ہم نے بڑی جو ہے ایک برڈ آئی ویو سے ایک, ایک چھوٹا سا جائزہ لیا مختلف آسپٹس کا جو کہ ابھی آپ اب کے نیکسٹ لیکچر میں جاری رہے گا اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شاید ہم اگنور کر دیں تو اس کا فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وائٹل امپارٹینس کی ہیں مثلا اگر ہم یہ اگنور کر دیں کہ ہم نے اپنی مشینری کی جو ہماری فیکٹری ہے اس کی بلڈنگ کا رنگ کیا رکھنا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم یہ اگنور کر دیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم مشینری پہ ہم مین پاور پہ ہم سکلز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی اسٹارٹنگ پروسیس میں ایک وائٹل اور ایک کی رکھتی ہیں تو ہم اسی سلسلے میں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس کو اپنے آئندہ لیکچر میں کنٹینیو رکھیں گے یہ ہمارا جو پروسیس ہے ٹو کنسیونگ کنس اف آف این آئیڈیا اینڈ دین انٹو ان انڈسٹری اس کے اندر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوں گے ہم ان کو بھی دیکھیں گے جی وہ کیا ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند اور جو ہے وہ اچھا بنایا جا سکے اکیڈیمکلی وہ بنائیں میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے پھر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں آپ کو ٹیکنیکل آپ کی چیزیں آتی ہیں اسپیشلی لیکچرس کے اندر اس کے لیے یا تو ہم نے اپنے ہینڈ اوٹس میں کی ٹرمز کی تشریح دی ہوئی ہے دوسرا آپ اپنی بزنس ڈکشنری کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ ملے گا کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں جھجکے نہ کنسلٹ کرنے کے لئے کسی بھی ورڈ کے لئے یہ ایک بڑی ہی مفید آ, جو ہے عادت ہوتی ہے اسٹوڈینٹ کے لیے میں آپ کو آپ کے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کرتا ہوں اور لیکچر ختم کرنے سے پہلے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور خوب دل لگا کر پڑے حافظ